إِلههستميل العليم منِ السَّيطان الرج من همز وَنقين وَنَق وَمنِنَ الأنعَام حَمول تَ فرش قُل مِماار ضاقَكُم الله وَلا تَتَّبِر خطواتِ وامی حنگولہ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے قلو مما راضا حقم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ والا سب اتوات شیطان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مر چلو بھی یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پندرہ آخری ہے اب یہاں پہ جانوروں کی اللہ سبحانہ ہوگا تھا آلہ نے چوباہوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں ہمولا تن و فرشن حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے جس طرح اونٹ اور بیل اور فرشا سے فر مراد زمین سے لگے ہوئے جس طرح بھیڑ بکری اگلی آیت میں اس کی تشریف ہی ہے بیل کی پشت پر اگر سے کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا لیکن وہ بہت بھاری بوجھ کھینچ کر لے جاتا ہے اسے بھی بوجھ لالنا ہی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ کھیت اور چوپائے جو تمہیں عطا کیے ہیں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 جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو یقین وہ تمہارا کھلا دشم ہے سمانیا دزواج یہ آٹھ قسمیں ہیں من رف نئی بھیڑ میں سے دو مین الحث نئی اور بکری میں سے دو کل کہہ دیجیے ان ظکارای کی حرام امینن صیین کیا دونوں نارنت اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادا ام نشتمرت علیہ یا جس پر دونوں مادہوں کے پی رحم لپٹے ہوئے ہیں نبیونی بی علم مجھے علم کے ساتھ کوئی خبر دو انتم صادیقین اگر تم سچے ہو یہ آٹھ افغان یعنی نر اور مادا گائے اونٹ بھیڑ بکری چار جنسیں ہیں ہر جنس کا نر بھی اور مادا بھی کل آٹھ حصمے ہو گئے یہ اللہ سخالا ہوا تھا اعلیٰ نے ومین العام کی تفسیر بیان کی ہے اسی ایج میں کہا ہے نا وامین العام حگولا مفر شام جو قوم میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے اور فرضایا سامان یا تھا اغوا یہ انعام کی آٹھ معروف اس میں ہیں دو بھیڑ یعنی نر اور مادہ دو بکری یعنی نر بکری اور مادہ اسی طرح اگڑی آیت میں اونٹ اور گائے کا فکر ہے تو اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے ان سب کو حرام کیا ہے حلال کرار دیا ہے حرام ان میں سے کچھ بھی نہیں نہ نا نر حرام ہے نہ مادا حرام ہے اور نہ ہی مادا کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے کچھ بھی حرام نہیں سب کچھ اللہ نے حلال کرال دیا ہے ان جانوروں میں سے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے کہ مافی بھوتو نیار ہی الحرام کہ ان جانوروں کے پیش میں جو ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں پر حرام اور اگر وہ بلکہ ہوگا تو سارے کے سارے اس میں شریک ہو جاتے کبھی کچھ مادہ جانوروں کو حرام قرار دینے سے بھتوں کے نام پہ چھوڑ کے اس طرح صاحبہ وسیلا بہیلا اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ چھوڑتے کبھی نر جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اس طرح آم کہ جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہو جائیں تو اس کو چھوڑ دیتے تھے دودھ کو کہتے تھے حام یا لاہر اس کی پشت گرم ہو گئی ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج درکاری خبرانہ امیرنس کا کیا ان جانوروں میں سے دونوں نار حرام ہیں یا دونوں ماتا حرام ہیں یا جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے جانور جنین وہ حرام ہے کوئی دلیل ہے تو وہ بتاؤ نفی ہونی لیکن ان کو تمخویم کوئی علم ہے تو اس کے ساتھ مجھے بتاؤ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے یا اقلی یا نقلی اقلی دلیل ہے تو بتاؤ کہ حرام ہونے کی وجہ ان کا نار ہونا ہے یا مادہ ہونا ہے اگر نر ہونا حرمت کی وجہ ہے تو کچھ نر جانور تم کھاتے ہو اگر مادہ ہونا غرمت کی وجہ ہے تو کچھ مادہ جانور تم کھاتے ہو اور اگر پیٹ کا بچہ جنین ہونا حرمت کی وجہ ہے تو کچھ جدید بھی تم کھاتے ہو تو لہذا اقلی تو کوئی دلیل نہیں اور اگر دلیل نقلی ہے یعنی وہی سے زریل ہیں تو پھر بتاؤ وہ بھی پیش کرو کہ اللہ کا حکم کہاں ہے جو اللہ نے دیا ہے سنیں گی وامین وَمِنَ رس نہیں اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو کل آج تک آ رہی اب کیا دونوں ند اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادا ام یا جس پر دونوں کے رحم لکھتے ہوئے حاضر تھے جب اللہ نے کو اس کی وسیعت کی فمن ممن تو پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا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 تو میں خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی ہو تیسری تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جب اللہ نے انہیں حرام قرار دیا تو تم اس وقت موجود تھے پھر بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نہ خود سنا نہ کسی رسول کے واقعے سے سنا بلکہ اپنی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اس سے بڑا غالب اور قوم ہوتا اللہ پر جو بتا جھوٹ باندھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح وہ فارغ کی حدیث ہے کہ میں نے امریکن ال کو جہنم میں اپنی انسریاں پھینچتے ہوئے دیکھا یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے وسیرہ صاحبہ یہ نام دے کر جانوروں کو بتوں کے نام پر سب سے پہلے امری میڈ نے آزاد کیا تھا یعنی مشرقین کے خود ساختہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی حرمت جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہرمت کی تردید کی ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر رکھا ہے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 یس وہ کھاتا ہے اللہ یقو نہ وہ مردار ہو اور او بے شک و گندگی ہے اور او یا نا فرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یہ چار چیزیں حرام ہیں میری بہی میں غیر والا عادم اور جو مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہر سے گزرنے والا سعین رَبَّكَ ربا کا تو یقیناً راستہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے اوپر نازل شدہ وہی میں صرف یہ چار چیزیں حرام نے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا مختلف نام دے کر اس طرح پچھلی آیات میں گزرا ہے تو اللہ کو و تعالی نے گزشتہ تین آیات میں ورمن الرحنامی و فرشاد لے کر اسمانیتا ازواج اور ومین الس نئی بڑی جو آئے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 ایک میتا مردار مردار میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو حلال جانور ہو تدری موت مر جائے یا حادثاتی موت مر جائے یا شرعی طریقے سے ذبا نہ کیا جائے جسے شریعت کے خلاف زبا کیا گیا ہو مثلا جان بوجھ کر تیز دھار آلے سے پوری گردن ہی اڑا دی جائے ایک ہے کہ جان بوجھ کر نہیں اڑائی ویسے چڑی چڑائی تیز کی تو گردن کرتے وہ ایک الگ بات ہے دوسرا جان بوجھ کر کوئی اس طرح کرے یہ غیر سری طریقہ ہے تو اس کو گردار میں شمار کیا جاتا ہے اسی طرح کرنٹ لگا کے مارنا اور سخت گرم پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے الگ ری زبی ہاں جو ہے وہ بھی سارے کا سارا مردار میں شامل ہے شری طریقے سے جانور گما کیا جائے یا شکار کیا جائے تو حلال ہے وغیرہ وہ مردار والا اس پر حکم لگے گا دوسری چیز فرمایا اور تمام مسکوا وہ خون جو بہایا گیا ہو یہ زندہ کا ہو یا گتیشا کا ہو جو خون رہ جاتا ہے وہ حرام ہے البتہ وہ خون جو جسم کے اندر رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے گوشت یہ بھی حقیقت میں کیا ہے خون سے بچتا ہے نا پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی ڈھو لیں گوتنوں کو لیکن اس میں خون اندر باہر رہ نہیں جاتا ہے حرام کیا ہے جو رہ گیا جو نہیں باہر اندر رہ گیا وہ حرام نہیں ہے اسی طرح جگر کلیجی جس کو کہتے ہیں اور تیلی یہ ہوتا ہی جامد خون ہے سرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالتے ہیں ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال ہیں وہی کا دان بد دردار کیا ہیں الجرا دوبل فروٹ اور مچھلی یہ مر بھی جائے تو حلال ہے اس کو روا نہیں دیا جاتا اور خون تو حلال ہیں وہ کون سے پر میں الکا بھی جگر اور سیلی یہ جانور خونوں سے لیکن حلال ہے حلال حرام خون کون سا ہے جو مصفو پہ جائے تیسری چیز فرمائی او خنزیر کا گوشت فا ہو رج سن یقیناً گندگی ہے یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے کی وجہ سے اور بے غیرتی میں بدترین جانور ہونے کی وجہ سے کھانے والوں نے اس کی تاخیر کی بنا پر مانوی طور پر سندید سراسر گندگی ہے لہذا یہ لکھا رہا چوتھی چیز فرمایا اوس پناہ او یا وہ نافرمانی کا باعث کہ غیر اللہ کے نام پر اس کو پکارا جائے معروف کیا جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر روا کیا جائے اس لیے وہ جانور جس پر گبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جانور حلال نہیں ہے وہ ہی کا غیر تاریخی اور اگر کسی جانور پر مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں غیر اللہ کا ہے مثلا دقا کا بکرا امام بری کی گائے مثلا غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے فلاں تیر صاحب کی نظروں نے آپ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 ان جانوروں سے چونکہ مقصود ہوتا ہے غیر اللہ کو راضی کرنا ان بتوں کو یا پیروں کو کو راضی کرنا تاکہ یہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں ان کی ربا کے لیے ان کو ربا کیا جاتا ہے ان پر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو حرامی رہ گئی کیوں اس لیے کہ ایک بار نیت کا ہے زبان سے بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں نیت تو ہے بتوں کو راضی کرنا محدودہ نے کو پیروں فکیروں کو گدی نشینوں کو رابطی کرنا اور نیت کا الحاظ خود ان کی زبان ہو چکا ہے اور ارس اور قبر کا جو ماحول ہے وہ بھی اس بات پر درارت کرتا ہے عرص پر قبر پر جو لے کے آیا ہے جانور کو دبا کرنے کے لیے اب دھنے وہ بسم اللہ کا خود پڑھ کے دبا کرے لیکن ادھر لایا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اجازت مانگی کہ بھگوانہ جگہ کا نام ہے وہاں ووٹ دبا کرنا چاہتا ہوں پوچھا کیوں وہاں میں کوئی چاہیے کوئی میلہ جھیلا لگتا ہے نہیں پوچھا کیا وہاں پر کوئی آسانا ہے؟, ہے جہاں پر اس کے نام پہ دبا کیا جاتا ہے کہا نہیں آپ نے سمجھایا ٹھیک ہے جا کے دبا ऐसा कुछ کہ तो ایسا کچھ ہوتا تو منع کر دیتے تو ایسے جا کر اللہ کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ کیا تو پھر بھی وہ تو ہو نسبت تو غیر اللہ کی طرف ہو باغن والا تو جو شخص مجبوری کی بنا پر ان چیزوں کو کھا لے لیکن شخص یہ ہے کہ وہ انہیں حلال نہ سمجھے انہیں حرام نہیں سمجھے یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حرام جانے اور حرام سمجھتے ہوئے مجبوری کے ساتھ انہیں کھائے ضرورت سے آگے نہ بڑھے بندہ مر رہا ہے تو مردے بندے کو اگر دو نوالے مل جائیں تو اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے جو بھوک سے مر رہا ہے تو وہ پیر بھرنے نہ بیٹھ جائے ریلا باز ولا ہاتھ ہاتھ سے تجاوٹ کرنے والا نہ ہو سرکشی نا پرمانی کرنے والا نہ ہو تو پھر یقیناً تیرا رب نہایت بخشنے والا بے حد رحم والا ہے سورہ بکار نے بذا دھویا کہ فلا اِسما لی مجبور ہو کے اگر کوئی کھاتا ہے حرام تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن بقدر ضرورت کھائے جتنی کی مجبوری ہے اتنا کھائے اب یہاں پہ ایک یہ اشکار پیدا ہوتا ہے کہ اس آئس میں تو یہ ذکر ہوا ہے کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس وحی میں صرف اور صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں باقی سارا کچھ ہرا ہے جبکہ شریعت میں اور بھی کئی چیزیں حرام کی گئی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس زمانے کے مشرقین کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے چونکہ اس زمانے کے دوسرے نے بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا اور ان چاروں چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے فنجیر کو بھی خون کو بھی اوہلا اللہ کو بھی اور اسی طرح مردار کو بھی حلال سمجھتے تو جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے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 ایک ہی آدمی بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا یہ اضافہ ہوا اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی غربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ بتائی خیبر کے موقع پر رزبۂ خیبر میں گدوں کا گوشت ہنڈیوں میں ڈالا ہوا ہے اور ہنڈیاں پک رہی ہے اب آگ جرائی جا رہی ہے اس کے پوچھا کہ یہ کس چیز پر آگ جلا رہے ہیں کہا کہ یہ گھریلو گزوں کا گوشت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا لیا اللہ رسول تمہیں گھریلو گزوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں صاحبہ خراب نے ہڈیا الٹ دی سختہ ہوا سالت دیا کر دیا حکم آ گیا کا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 یہی چند چیزیں حرام تھی اس کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں تھا اور وہ لوگ جو ہوتی ہوئے ہم نے ان پر ہر ناخون والا جانور حرام کیا وامل وپاری ولغنانی ہر ومنا اڑ اور گاڑیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی ع ملن درحما سوائے اس طرح کے جو ان کی پشتیں اٹھائے ہوئے ہوں اویل یا انتنیا اور وقت والا سب یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو ظالی کا جزینا یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے جزا دی وہ ان نالا سادقون اور بلا شبہ ہم سچے ہیں ہر ناپن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں خطی ہوئی نام، علاج علاج نام. پرندے کچھ ایسے ہوتے ہیں اور اس کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح وہ جانور جن کے پاؤں میں درمیان میں کٹ نہیں کھور کے اندر یہ ذی سفر ہیں ان کو ناپن والے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 یہ چیزیں حرام نہیں کی بلکہ ذاتی کا جیسنا ہوتی بڑی بطور سزا یہودیوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی نساد ہم نے وقتی طور پر ان کو حرام کیا تھا مقصد یہودیوں کے دعوے کی تردید ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چیز اسلامی یعنی یاقوب پر انتراطل اسلام پر حرام کی گئی انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لی تھی وہ ہی ہمارے لیے حرام ہے اور کچھ حرام نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی بھی تردیق کی کہ نہیں یہود پر ہم نے یہ چیزیں بھی حرام کی تھی یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے لیکن یہودیوں پر چربی حرام ہوئی تو ہم نے چربی ہی لے کر کے حل کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضا مکہ والے آپ نے ساتھ سرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے ان پر چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پگلایا اور پھر اس کی قیمت کھا گئے چربی کو چگلایا پگلا کے اس کا تیل بنایا اور وہ بیچا اور قیمت کھانے لگے پہلے چربی کھانی آرام ہے نا چلو بیچ لیتے ہیں فرمایا شہید اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کھانا حرام کرتا ہے ہر رانا اگلے ہند اللہ اس کی قیمت بھی حرام کرتے ہیں اس کی بے و شیر اس کی فرید و فروخت بھی حرام ہو جاتی ہے آج کل مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ کار استعمال کیا ہوا ہے مسلمان خود تنظیر کا گوشت نہیں کھاتے کافروں کو بیچتے ہیں شراب و خود نہیں پیتے لیکن غیر مسڑتوں کو بیچتے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں تو بہت زیادہ یہ کام ہوتا ہے اور یہ چربی جو ہے حرام جانوروں کی جو چربیاں ہمارے لیے حرام ہیں ان چربیوں کا کاروبار بھی مسلمان کرتے ہیں یہ وہ نیروز بنانے والے جتنے بھی ہیں چربی کدھر سے آتی ہے بیرون ملک سے کوئی پتہ نہیں حلال جانور کی گرمی ہے یا آرام کی ساری فکس ہوتی ہے پھر حلال جانور کی ہے تو یہ کس طریقے سے حاصل کی گئی ہے جمع کیا گیا ہے جانور کو یا مار کے نکالی گئی ہے کوئی پتہ نہیں کچھ لوگ اس کی الٹرنیٹ کے طور پر متبادل کے طور پر وہ پام آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں نیرول بنانے کے لیے غور اکثر نیرول بنانے والی کمپنیاں حلال اور آم کی کنوین کے بغیر چل رہا ہے سارا کچھ ہڈیاں وہ روڑیوں سے جو آپ کھا کے چوس کے پھینکتے ہیں وہ لوگ اکٹھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چالیس منٹ کے پاس وزیر آباد سے ساروتی روڈ کے اوپر تین چار کارخانے اکٹھے وہاں جا کے پوچھیں کہ کیا کرتے ہوئے وہ جرافیل بنتی ہے کوئی ٹاپیوں میں وہی وہ مطلب ہے کہ آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں اور وہی وہ بیکری آئٹم کے اندر بھی اور جینی میں اور بہت ساری چیزوں میں رہتی ہے یہ کسٹرڈ وغیرہ سب ہڈی ہے وہ اٹھانے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ بکڑے کی اچھی ہے یہ کتے کی عی ہے آر. وہ جمع کرتا ہے جا کے بیچ دیتا ہے آر. وہ اس کو تعداد میں بھی دھوتے ہیں پھر چونے میں پھر پانی میں پھر خوش کر کے اس کو پیس اس کی جرافیٹ بناتے ہیں پوری قوم کو لگایا ہوا کھانے کے لیے کئی ادویات ہوئی حرام کی طویل ختم جس طرح یہود نے کیا تھا وہی وہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں ان کا دادو کا والا یہ رب وقت قومل مجرم پھر اگر وہ تجویز جٹلائے تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا آزاد مجرم سے ہٹایا نہیں جاتا یعنی اگر تم اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر ہات کی سیدھی رائے پیار کر دو تو اپنے رب کے دامنے رحمت کو اپنے لیے کھلا اور وسیع پاؤ گے لیکن اتنی اس موجودہ روش پر اڑے رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا آزاد جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو اس کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کہ ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں آج کے پہلے حصے میں ذو رحمت ان واسعہ کہہ وسیع احمد کی طرف اشارہ کر کے ترغیب دی ہے اور دوسرے حصے میں براجو ردو بس ان القوم المجرمین کہہ کر کہ مجرموں سے اللہ کا عذاب چلتا نہیں ہے ترجیح ہے جرایا ہے یہ خاص انداز ہے قرآن مجید کا نصیحت کا کہ تحیدیت بھی اور ساتھ ساتھ ڈراوا اور تحیدیت بھی تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالی کے احکامات پر کار بند اور عمل پیدا ہو جائے